طواف کا اعلیٰ ترین نصاب نمبر ایک چار چیزیں بنیاد ہیں کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اور اس میں ذات اللہ کا ذکر اور محبوب کلمات سبحان اللہ وبیحمدی سبحان اللہ العظیم اور دعا مخل مخلعہ ہے یہ کل سات چیزیں ہو گئیں اور یہ طواف کے سات چکروں کا اعلیٰ ترین نصاب ہے نمبر ایک کلمہ طیبہ نمبر دو تیسرا کلمہ نمبر تین درود شریف نمبر چار استغفار نمبر پانچ اسم ذات نمبر چھ محبوب کلمات نمبر سات دعا درود شریف میں اعلیٰ ترین افضل ترین درود ابراہیمی ہے اس کا ایک بار پڑھنا غیر مصنون درود کے سو بار پڑھنے سے زیادہ قیمتی و مؤثر ہے اس میں ذات کے ذکر میں کلمہ ندا لگ جائے تو افضل ہے یعنی یا اللہ نمبر دو اگر ایک طواف پورا کلمہ طیبہ ایک پورا تیسرا کلمہ اسی طرح درود شریف استغفار وغیرہ کا اور ایک طواف پورا دعا کا ہو تو اس میں بھی خوب رنگ چڑھتا ہے قلب کی اصلاح اور تعمیر زیادہ ہوتی ہے نوٹ پہلی صورت اختیار کریں یا دوسری مگر رکن یمانی پر دعا کبھی نہ بھولیں اور دعا میں آغاز ربنا آتینا فی دنیا حسنہ و فل آخرت ہاسنتوں عذاب النار والی دعا سے کریں اور اگر دل لپک پڑے تو بس یہی دعا حجر اسود تک جاری رہے